ویس اللونا کا اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے علی المحیزی ہے اس کے بارے میں قل کہہ دیجئے وہ ازن وہ تکلیف ہے فاتہ ذیل النسا وہ فاتہ ذیل النسا پس تم جدا ہو علیحدہ ہو عورتوں سے علم حضی حیض میں بلا تخراب اور نہ تم ان کے قریب جاؤ حتیٰ یا دھورنا حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں فائضہ تطا بس جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں فخت ہن نہ ان کے پاس من و امارا قم ہو جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے ان اللّہ یقیناً اللہ تعالیٰ یحب ابو محبت کرتا ہے اتبابینا توبہ قبول بہت توبہ کرنے والوں کو وہ خبو اور پسند کرتا ہے المتحرین بہت پاک رہنے والوں کو نسا کم تمہاری عورتیں حرثن لکم ہیں فاتو فستم آو اپنی میں جس طرح سے چاہو و قدیم اور آگے بھیجو لم اپنے جانوں کے لیے وط اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرو و علم اور جان لو ان کم بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو بشیر المنین اور خوشخبری دے دیجئے ممنوں کو ولا تج اور نہ تم بناؤ اللہ تعالی کو رزا تن نشانہ لیمانی لی اپنی قسموں کا ان اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو و اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تقوی اختیار کرو و اور اصلاح کرواؤ بین عناصی لوگوں کے درمیان واللہ و اللہ اللّہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے لا یو آخر اللہ نہیں مواخذہ کرتا اللہ تعالی تمہارا بلغ فی ایمان تمہاری لغو قسموں کا ولاکن اور لیکن یو وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے تمہیں پکڑتا ہے بما اس چیز کے بدلے کا ثبت كلو جو تمہارے دلوں نے کمایا اللہ اللہ تعلی غفور خوب بخشنے والا ہے حلیمن نہایت بردبار ہے دل دینا ان لوگوں کے لیے یہ علوما جو عیدا کرتے ہیں من ساحیم اپنی بیویوں سے تربس ہو اور بات رکنا ہے انتظار کرنا ہے چار مہینے فنفاو بس اگر وہ لوٹ آئیں فعن اللہ غَفُورٌ فوراً تو اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وہ ان عظم الطلاق اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں فعن اللہ تو اللہ تعالیٰ سمیع العدیم خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے ایلہ یہ ہوتا ہے کہ آدم قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی بی کے پاس نہیں جاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ چار دن تک دور رہنے کی رخصت ہے اس سے زیادہ نہیں چار مہینے بل اور طلاق یافتہ عورتیں یہ تربس نبی عن خار کریں سلاست روح ان تین حیض تک ولاء اللہ اور نہیں ہے حلال ان کے لیے یک تمنا کہ وہ چھپائیں ما اس چیز کو خالہ اللہ ہو جو اللہ نے پیدا کی ہے فی الحام ان کے رحموں میں انکنہ اگر ہیں وہ یغ ایمان لاتی بلّہ اللہ پر ولیوم الآخری اور آخرت والے دن پر ولا اور ان کے خامد حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں بی ردی ان کو لوٹانے کے فیضالی کا اس دوران ان ارادو اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح اصلاح کا ولا اور ان کے لیے مصر الوی اس کی مثل ہے علیہ جو ان پر ہے بالمعروفی معروف طریقے کے ساتھ بل رجالی اور مردوں کے لیے علیہ ان پر درجتن درجہ ہے درجہ ہے تعالی عزیز حکیم خوب حکمت والا اور خوب غالب ہے یعنی عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کا حق ہے جس طرح کے مردوں پر حق ہے اطلاق مراتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی رجی طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے ف انصاف پس روکنا ہے بھی معروف ان معروف طریقے کے ساتھ او تسری یا چھوڑ دینا ہے بھی احسان نیکی کے ساتھ والا یہ نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان تقلو کہ تم پکڑو میما اس چیز میں سے آتے تم ہنہ جو تم نے ان کو دیا ہے شعیع کچھ بھی اللہ مگر ان یقاف یہ کہ وہ دونوں ڈرے اللہ یوقی ماہد اللہ کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو انف تم بس اگر تم ڈر جاؤ اللہ کے نہ یوکی ماں وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اردود اللہ ہی اللہ کی حدود کو فلاں جناح علیہ تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر فی مفتدت بھی جو وہ عورت فدیہ یا بدلہ دے اپنی جان چھڑوانے کے بدلے یعنی خلا لے لے کھلا لینے کے لیے اس کو حق مہر واپس لوٹانا پڑے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تلک عردالہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں فلا تعطدہ پس تم ان کو تجاوز نہ کرو وہ عرداللہ ہی اور جو فلاںتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو فلائے کا ہو تو وہ لوگ ہی ظالم ہیں ف انطلّہ کا پس اگر وہ آدمی طلاق دے دے اس کو یعنی تیسری مرتبہ فلاں تحلّہ ہو پس وہ عورت حلال نہیں ہے اس آدمی کے لیے بیم اس کے بعد حتا حتا کہ نکاح کرے زوجن غیرہ ہو اس کے علاوہ کسی اور کامن سے انط اللہ کہا پس اگر وہ دوسرا آدمی بھی اس کو طلاق دے, دے فلاں جناح الماں تو ان دونوں پر کوئی بنا نہیں ہے یا تراجہ کے یہ دونوں دوبارہ رجوع کر لیں نکاح کے ذریعے یعنی ایک آدمی کو نے اور اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تین مرتبہ طلاق دے دی ہے اب وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے معروف طریقے کے ساتھ اور وہ آدمی فوت ہو جائے یا ان کی آپس میں نہ بن سکے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے عدت ختم ہو جائے اب یہ پہلا خامد اگر چاہتا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے فلاں جناح علما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ تراجہ آ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں انضن اگر وہ یقین رکھتے ہیں یا ضن غالب رکھتے ہیں ایں یقین آ اردال ہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے وطیل کا عرد اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں یو اللہ تعالیٰ انہیں بیان کرتا ہے کھول کر لی قومی جاننے والی قوم کے لیے و ادا اور جب تلق تم السا تم عورتوں کو فَبَلَغْنَ لگنا اجلا ہننا تو وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو فسیکو ہننا بھی معروف ان کو روکو معروف طریقے کے ساتھ ہننا یا ان کو چھوڑ دو بھی معروف معروف طریقے سے وَلَا مسیقو ہن نہ اور نہ تم ان کو روکے رکھو زیرارن تکلیف دینے کے لیے لتا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو اور میں قلدالی کا جس طرح کرے گا فقت دالا نفسہ ہو تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ولاۃ تخل و آیات اللہ ہی اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ غد نعمت اللہ علیکم اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے وما و ما من کتابی اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہے کتاب الحکمتی اور یاد و کم بھی اللّہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی ود اللہ اور اللہ تعالی سے در جاؤ وہ علم و جان لو ان اللہ کے یقیناً اللہ تعالیٰ بالک الشین علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے و اور جب تلق تم نساں تم طلاق دو عورتوں کو فبا لگنا اجلا تو وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو فلاں تحلو ہننا پس تم نہ ان کو روکو نہ تم ان کو منع کرو آین کہنا ازوا کہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں اذا تارا جب وہ رادی ہوں بینہم ہوں آپس میں بالمعروفی معروف طریقے کے ساتھ ذالک کا یو اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس آدمی کو من کانہ من یؤمن یومن جو تم میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر ولیوم الآخری اور آخرت والے دن پر رال کم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے و اور زیادہ پاک ہے اللہ تعالی تعالیٰ جانتا ہے لا اور تم نہیں جانتے یہ اولیاء کو کہا جا رہا ہے عورتوں کے اولیاء کو کہ جب ان کے خامد عورتوں, کے خامد عورتوں کو طلاق دے دیں اور عدت ختم ہو جائے عدت ختم ہونے کے پہلی یا دوسری طلاق کے بعد خامد چاہے تو دوبارہ ان سے رجوع کر سکتا ہے تو اب بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکی کے میکے والے ہیں وہ غصے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اس نے خام خواہ طلاق دی پھر طلاق کے دوران رجوع بھی نہیں کیا تو لہذا اب ہم اس کا ساتھ دوبارہ نکاح کریں یہ ہماری توہین ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ ان عورتوں کو اپنے سابقہ خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے بھی بہتر ہے ولبل اور مائیں یور دینا دودھ پلائیں اولادہ اپنی اولاد کو ہے کاملینی دو سال مکمل لیمن اس آدمی کے لیے ہے ارادہ جو ارادہ رکھے طمر رضا کہ وہ مدت رضات کو پورا کرے یعنی جو مدت رضات کو پورا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ مائیں دو سال تک دودھ پلائیں وہ المولود لہو اور باپ پر جس کے لیے وہ مولود ہے اس کے ذمہ ہے ان عورتوں کا رزق و اور ان تو لباس اور معروف طریقے کے ساتھ لا تکلف نفسن اللہ وسعہا نہ تکلیف دی جائے کوئی جان اللہ وساحا مگر اس کی وسعت کے مطابق لات ردہ تن نہ نقصان دی جائے نہ تکلیف دی جائے والدہ بھی والا دہا اپنی اولاد کی وجہ سے والا مولود اللہ اور نا والد بھی والا دھی اپنی اپنے بچے کی وجہ سے واواری تھی اور وارث پر بھی مصر و زالی کا اسی طرح کا خریدہ ہے یعنی اگر آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کی بیوہ ہے پیچھے زندہ وہ حاملہ تھی اس کے مرنے کے بعد وضاح حمل ہوا تو جو و راساں ہیں بچے کے یعنی داد کا خاندان ددیال ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت یعنی اس کی طلاق یافتہ یا اپنا فوت متوفیانہ وجہ جو ہے بیوی بی جس کا خامت فوت ہوا ہے اس کے لیے خوراک اور لباس کا بندوبست کریں اور ادھر ننیال کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب وہ خواہ مخواہ زیادتی نہ کریں کہ بہت زیادہ مطالبات رکھ دیں خرچے کے یہ بھی جائز نہیں ہے اور دتیال کو بھی کہا گیا کہ وہ ہونے کے باوجود خرچہ نہ دیں یا تھوڑا دیں یہ بھی جائز نہیں ہے ارادہ فسعال پس اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں دودھ چھڑوانے کا انتراد منہما اپس کی رضامندی کے ساتھ و تشاور اور مشورے کے ساتھ فلاں جناح علما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی دو سال تو مدت ہے کی اگر اس سے پہلے دودھ چھڑوا لیں تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بہن ارد تم اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو انتستر اولادا کم کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو یعنی کسی اور سے فلاں جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے علاسلم تم جب تم سپرد کر دو ماں وہ چیز آتی تم بالمعروف جو تم نے دیا ہے معروف طریقے کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ دودھ پلانے والی کے ساتھ جو رضاعت کا کی اجرت وغیرہ طے کی ہے وہ اس کو تم دے دو تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ تق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو و اور جان لو ان اللہ کے یقینا اللہ تعالیٰ باتون بصیر جو تم ام کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے و الدینہ اور وہ لوگ جو توفون منکم جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں وہ یارون اور چھوڑ جاتے ہیں ازباجن بیویاں یہ ترپسنا وہ ان روکے رکھیں بھی انفسینہ اپنے آپ کو ارباطا اشوراشرہ چار مہینے دس دن یہ اس عورت کی عدت ہے جس کا آمت فوت ہو جائے بلغنا جب وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو فلاں جناح علیہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے معروف طریقے کے ساتھ یعنی چاہیں تو وہ آگے نکاح کرمرا قبیر جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب خبر رکھنے والا ہے فلا جناح علیہ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ما چیز میں کہ جو تم تو کرو یا اشارہ نکاح کا پیغام بھیجو جو من خطبت نسائی عورتوں کے منگنی کا پیغام او اکنن تم یا تم اس کو چھپائے رکھو فی ان اپنے دلوں میں عالم اللہ اللہ تعالی نے جان لیا ہے ان کے کہ بے شک تم سے کرو نہ ان کا ضرور ذکر کرو گے لیکن لا تم کہو قولا معروفا معروف بات ولا اور نہ تم پختہ کرو عدت نکاحی نکاح کی گراہ کو حتٰ یغل وغل کتاب ہو حتٰ کہ پہنچ جائے کتاب اجالا ہو اپنی مدت کو یعنی عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد نکاح کرو علم اور جان لو ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی یا جانتا ہے ماں وہ کچھ بھی ہم کم جو تمہارے دلوں میں ہے فہ ضرو پس سے ڈرو وہ اور جان لو ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی کا حلیم بخشنے والا بردبار ہے لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے انطلق تم ان اگر تم عورتوں کو طلاق دو معلم تمصور ہونا جب تک تم نے ان کو نہ چھوا ہو اور تفرید اللہ انہ یا ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہ کیا ہو یعنی حق مہر مقرر کرنے سے پہلے اور اسی طرح عورتوں کو چھونے یعنی ان سے مباشر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے متعی اور ان کو سامان دو فائدہ پہنچاؤ الموسیقی وسعت والے پر قادار ہو اس کی مقدار کے مطابق ہے اس کی وسعت کے مطابق ہے وہ الل المبتری اور تنگی والے پر قاداروحُس کی مقدار اس کی طاقت کے مطابق ہے بالمعوفی معروف طریقے کے ساتھ حق علمحسن یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے وہ ان اور اگر تلقت مہن نہ تم ان کو طلاق دو تم قبل ان تمسوں نہ کو چھونے سے پہلے وقت فرض تم اور تحقیق تم نے مقرر کیا ہولا ان کے لیے فریضہ تن حق مہرس ما فرض تم تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا ہے اللہ ان نا مگر یہ کہ وہ عورتیں مواف کر دے ہو یاقو اللہ یا وہ شخص معاف کر دے ید ہی عقد النکاحی اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے یعنی عورت کے اولیا وہ انتاف اور لیکن اگر تم معاف کر دو اقرب الاطوہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے یعنی پہلے بات تھی کہ حق مہر مقرر نہیں کیا حق مہر مقرر کرنے کے سے پہلے ہی عورتوں کو طلاق دے دی ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں لیکن معروف طریقے کے مطابق جو حق مہر بنتا ہے عورتوں کا عام طور پر دیا جاتا ہے وہ ان کو دھو اور اگر حق مہر مقرر کر لیا ہے لیکن مباشرت سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے تو پھر آدھا حق مہر دینا یہ واجب ہے مردوں پر واجب ہے کہ کم از کم آدھا حق مہر وہ دیں ہاں اگر عورت نہ لے یا عورت کا بری حق بہر نہ لے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو یعنی اخبار ادا کر دو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر تم معاف کر دو اقرب التقوا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے ولا تنصب الفلا بینا کم اور آپس میں فضیلت کو نہ بھولو یعنی اللہ تعالی نے جو مردوں کو فضیلت کی ہے عورتوں پر اس کو نہ بھولو بجائے معاف کروانے کے تم معاف کرو ان اللہ یقینا اللہ تعالی تعالیٰ بصیر جو تم عمل کرتے اس کو خوب دیکھنے والا ہے حافظو علی کی حفاظت کرو تم نمازوں کی بس صلاح اور افضل نماز کی وقوم قانتین اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالی کے لیے قانتین فرما برداری کرنے والے بن کر فرنخیف تم پس اگر تم ڈرو فر پس پیدل چل کر اور رکبان یا سواری پر یعنی حالت خوف میں جنگ کے دوران سواری پر سوار ہو کر یا بھاگتے دوڑتے ہوئے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے افضل ماز، افضل ماز، وہ افضل نماز نماز فَإذا أمنتم پس جب تم عمل میں الله تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کما اللہ جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے معلم جو تم نہیں تھے جانتے ولادینہ اور وہ لوگ یہ منکم من تم میں سے فوق ہو جاتے ہیں و یا ازواجن اور چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیچھے اپنی بیویاں وسیعتن وسیعت کرنا ہے لی ازواجم اپنی بیویوں کے لیے متعن سامان کی الالحولی ایک سال تک غیر اخراجن بغیر نکالے ف ان خرجنا پس اگر وہ خود نکل جائیں فلاں جناح علیہ تو تم پر کوئی غناہ نہیں ہے فیم قالنا کی فی سہینہ جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں می معروف معروف طریقے کے ساتھ اور اللہ تعالی عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے آدمی فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیتے تھے کہ جاؤ اپنے میکے چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مقرر کر دیا کہ نہیں آدمی اس کے لیے وصیت کرے کہ ایک سال تک اس کو گھر سے نہیں نکالنا اور اس کو اس کا خرچہ پانی دینا ہے لیکن اب تو اللہ تعالی نے خود وصیت کر دی ہے کہ عورت خامد کے مال میں سے چوتھے حصے کی حقدار ہے اگر خامن کی اولاد نہیں ہے اگر اس مرد کی اولاد ہے تو یہ آٹھویں حصے کی حقدار ہے ولیل متعلقاتی اور تلاقی یافتہ عورتوں کے لیے متعین سامان ہے بالمعروفی معروف طریقے کے ساتھ حقاً یہ واجب ہے المتقین پرہیزگاروں پر کدالی پر. کا اسی طرح یہ بین اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لقم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو علم تارا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اللہ الدینہ لوگوں کو خارا جو نکلے من مندیاری اپنے گھروں سے وہ الوف ان حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حیدر الموتی موت کے ڈر سے موت کے در سے گھروں سے نکلے فقال اللہم اللہ موتو تو اللہ تعالیٰ ان کو کہا موتو مر جاؤ وہ مر گئے سمیا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ البتہ فضل والے ہیں الناسی لوگوں پر ولاقن اور لیکن اکثر انناسی لوگوں میں سے اکثر لوگ لا یشکر شکر نہیں کرتے۔ کرتےل اور اطال کرو جہاد کرو فی شبیر اللہ اللہ کے راستے میں والم اور جان لو ان اللہ کے بشک اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا ہے علیم ان بہت جاننے والا ہے من کون ہے زل منظل کون ہے وہ آدمی یوکریض اللہ جو اللہ تعالی کو قرض دے قرض حسنًا اچھا دے حسنًا دے تو اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے سمیٹتا ہے تنگ کرتا ہے و اور پھیلاتا ہے وہ اللہ ترجن اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے علم طرح کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے ایک امیر مقرر کر دے مقاتل فیصل اللہ ہم اللہ کے راستے میں قطال کریں گے قالا کہا حل عسیتم قریب ہے کہ تم ان کتیب علیہ قبل اگر تم پر قتال فرض کیا گیا اللہ تو قاتلو کہ تم قتال نہ کرو قالو انہوں نے کہا وما لنا اور ہمیں کیا ہے اللہ نو قاتل اپی سبیر اللہی کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں وقد بخرجنا من دیارینا اور تحقیق ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے وابنائینا اور ہمارے بیٹوں سے فلمہ قتب علیہم القتالو تو جب فرض کیا گیا ان پر قتال تبلو تو وہ پھر گئے اللہ مگر قلیل منہم ان میں سے تھوڑے ہی تھے واللہ اللہ تعالی علی خوب جاننے والا ہے بزالیمین ظالموں کو وقال اللہ عمر کہا ان کو نبی ان کے نبی نے ان اللہ یقینا اللہ تعالی نے قد بعثا پہکیق مقرر کیا ہے لیکن تمہارے لئے تعلوتا تعلوت کو ملکا امید یا بادشاہ قال انہوں نے کہا انا یقونو لہو الملک علینا اس پر اس کے لئے کیسے ہو سکتی ہے بادشاہت ہم پر ونہ نو احق بالملک منہو اور ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار دار ہیں اس کی نسبت ولم یقتا سعتمن المال اور وہ نہیں دیا گیا مال کی وسعت ان اللہ قالا کہا ان اللّہ یقینا اللہ تعالی نے استفاء ہو اس کو چن لیا ہے علیکم تم پر واضح ہو اس کو زیادہ کیا ہے بستہ کن علم و جسمی علم اور جسم کے فراخی عطا کی ہے وسطن فراخی میں اس کو زیادہ کیا ہے پھر علمی علم میں جسمی اور جسم میں واللہ اللہ اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے ملکہ ہو اپنی بادشاہت میں یہ شاہ جس کو چاہتا ہے بلّہ اللہ تعالی واسع الوسط والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے وقال المر کہا ان کو نبیوں ان کے نبی نے انہ آیا ملکی ہی اس کی بادشاہت کی دلیل یہ ہے اینت یُم کہ آئے گا تمہارے پاس اتابوت آت و تابوت فی ہی اس میں سکینت الکینت ہوگی میرے ربی تمہارے رب کی طرف سے تسلی ہوگی تمہارے رب کی طرف سے واقعیۃ اور باقی ماندہ چیزیں ہوں گی مما اس چیز میں سے جو تارا کا چھوڑا آلو موسا آل موسی آل موسی نے وا آل فہارون اور آل ہارون نے تحملہ الملائکہ تو اس کو اٹھائے ہوں گے فرشتے انا فی ذالک بے شک اس میں لا ایت تنل بطہ نشانی ہے لکم تمہارے لیے انکن تم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہو فلما فصلت علوت تو جب جدا ہوا تعلوت بالجنودی لشکروں کو لے کر قالا کہا ان اللہ یقینا اللہ تعالی مبتلیکم تم کو عزمانے والا ہے بینہارن ایک دریا کے ساتھ فمن شاریب منہو پس جس نے پی لیا اس میں سے فلیس منی وہ مجھ میں سے نہیں ہے فمن لم یتعنہو اور جس نے نہ پیا اس میں سے فاندہ منی بشک وہ مجھ سے ہے اللہ مگر منگدارہ تھا جس نے بھرا غرفتا ایک چلو بھی یدی ہی اپنے ہاتھ سے فشاریب منہو پس انہوں نے پی لیا اس میں سے اللہ قلیل منہو مگر ان ما جاوزو ہو جب تجاوز کیا اس کو ہوا اس تعلوت نے واللہ دینا اور ان لوگوں نے آمنو معاہو جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے قالو تو انہوں نے کہا جنہوں نے یعنی پانی پینیا تھا لا طاقت لنا نہیں ہے ہمارے لئے طاقت اليوم آج کے دن بھی جالوتا وجمودی ہی جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں قال اللہ دینا کہا ان لوگوں نے یدنونا جو یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ ہی کہ وہ اللہ تعالی سے ملاقات رکھنے والے ہیں۔ ملاقات کرنے والے ہیں کم من منفعتن قليلاتن کتنی ہی تھوڑی جماعتیں غالبت غالب آگئیں گئی فئات کثیرتن بہت زیادہ جماعتوں پر باذن اللہ ہی اللہ کے حکم سے واللہ واللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما بارزوا اور جب وہ سامنے ہوئے ظاہر ہوئے جالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکر کے قالوت انہوں نے کہا ربنا ا ہمارے رب افرق علينا ڈال دے ہم پر صبر صبر وقبت اور گاڑ دے اقتا کر دے اقدامنا ہمارے قدموں کو ونصرنا اور ہماری مدد کر عوی القوم القافرین کافر قوم پر فہازا موہم پس انہوں نے ان کو شکست دی بیذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وقتل داود جالوتا اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا وہ آتا اللہ الملک اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی بل حکمت اور حکمت اللہ اور اس کو سکھایا جس سے وہ چاہتا تھا اور اگر اللہ تعالی کا بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا دور کرنا نہ ہوتا لفاسد البتہ زمین برباد ہو جاتی زمین میں فساد بپا ہو جاتا ولاکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی زو فضل فضل والے ہیں العالمین جہان والوں پر جہانوں پر تلک آیات اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نقل و علیہ کا ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں آپ پر بالحقی حق کے ساتھ آپ رسولوں میں سے ہیں تلک رسول و یہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں اللہ اللہ کے اللہ نے ان سے کلام کی و راخا ہم دراجات اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا دراجات میں وہ آتے نہ عیسب نہ مریم البیہ ناتی اور ہم نے دیے عیسا بن مریم کو واضح line واضح نشانیاں وہ وَا اید اور ہم نے ان کی مدد کی تعید کی بعد تھے نات ہو اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ والا لیکن انہوں نے اختلاف کیا پبین میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے پبین ہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا شا اللہ اور اللہ تعالی چاہتا مقتا طالو تو وہ قتال نہ کرتے نہ لڑتے ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما یری جو چاہتا ہے یا ایوھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انفقو خرچ کرو مما مم او چیز میں سے جو اورلقناکم ہم نے تم کو دی ہے من قبلی اس سے پہلے ان یاتیہ کے آ جائے یوم ایسا دن لا بعن نہ ہوگی کوئی تجارت ہی اس میں ولا اللہ اور نہ ہی کوئی دوستی ولا شفاعتن اور نہ کوئی سفارش والکافرون کافر الظالمون اور کافر ہی ظالم ہیں اللہ اللہ تعالی لا الا نہیں ہے کوئی اللہ ہوا مگر وہی الحیو قائم رہنے والا ہے القی زندہ رہنے والا ہے القیوم قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے لا لاتا نہیں پکڑتی اس کو سینتن اونگ والا نوم اور نہ نیند اسی کے لیے ہے ما فل سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ فلدی اور جو زمین میں ہے من کو منزل ذی کون ہے وہ شخص یشفعو انتاہ جو سفارش کرے اس کے سامنے اللہ باذن ہی مگر اس کی اجازت کے ساتھ یعلمو وہ جانتا ہے ما بین اعیدیہم جو ان کے سامنے ہے وما خلفہم ور جو ان کے پیچھے ہے ولا یفیتون بشیئ اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا بھی من علمی ہی اللہ تعالیٰ کے علم سے اللہ مگر بماشاہ جو اللہ چاہے واسعہ کرسیوہ اس کی کرسی وسیع ہے السماواتی آسمانوں پر والارضہ اور زمین پر وَلَا يَعُودُهُ اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کے حفاظت وَاہُوَلْ عَلِيُّ الْعَدِيمُ اور وہ بہت ملند اور بہت عزمت والا ہے لا اقراحہ فی دینی دین میں کوئی جبر زبردستی نہیں ہے فی الدینی فی الدین میں قد تبینا تحقیق واضح ہو چکی ہے رشتو نیکی من لگئی سرکشی سے گمراہی سے فمئی اکفر پس جو شخص کفر کرے بالتاغوتی تاغوت کا ویؤمم باللہ اور لا پر ایمان لائفہ قد اس لمسہ کا پس تحقیق اس نے مضبوطی سے پکڑا ہے بالعروت المسقہ مضبوط گڑے کو لن فساملہ حاجز کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے واللہ اور اللہ تعالی واللہ بلّہ اللہ تعالیٰ سمیع ان خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے اللہ اللہ تعالیٰ ولی الذینہ ولی ہیں ان لوگوں کا آمنوں جو ایمان لا یفرجو ہم جو وہ ان کو نکالتا ہے من ظلماتی اندھیروں سے ال نوری روشنی کی طرف والذینہ اور وہ لوگ کافروں جنہوں نے کفر کیا اولیاؤہم ان کے اولیاء التاؤتو تاؤت ہیں یفرجونہم وہ ان کو نکالتے ہیں من النوری روشنی سے الان ظلماتی اندھیروں کی طرف اولائقہ وہ لوگ اصحاب الناری آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے